تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بی بی سنوار بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گر گڑاتے